میرے دوستو امریکہ یہ ایک نام ہے جس نے اپنی حیبت اور روب و دبدبے کا ایک ڈرامہ میڈیا کے ذریعے رچائے ہوا تھا لیکن آج الحمدللہ افغان مجاہدین نے اور پوری دنیا میں موجود مجاہدین نے اور پوری دنیا سے آئے ہوئے انصار و مہاجرین نے مل کر امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے الحمد شرمندہ اور رسوا کر دیا ہے رہی بات نیٹو والے تو ان کے بھی نٹ ڈھیلے ہو چکے ہیں استاذ فرماتے ہیں وہ امان خلفا حل اربی فن تو فوم اب آف منہا و احضل عسکرین <وَاجتماعیًا> یہ جو یورپی اتحاد جنہیں ہم نیٹو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ تو امریکہ سے بھی زیادہ کمزور ہیں عسکری اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے یہ تو بالکل ڈھیلے ڈالے ہیں بالکل تباہ برباد ہیں یہ اور متصد اصلا اور جو ان کے درمیان برائے نام اتحاد اور اتفاق ہے یہ بھی اصلا اور بنیادی طور پر ڈھے چکا ہے ختم ہو چکا ہے یہ میڈیا کے ذریعے اپنے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال نئے سرے سے ان کی اجتماعات ہوتے ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں اور یہ امریکہ دہائیاں دیتا ہے کہ اگر یورپی یونین ہمارا ساتھ نہ دے تو دہشت گرد ہم پر قابض ہو جائیں گے دہشت گرد ہمیں یوں کریں گے اور وہ کریں گے دہشت گرد ہمیں یہ کریں گے اور وہ کریں گے اس طرح امریکہ دہائیاں دے کر دوبارہ سے یورپی یونین کو اپنی امداد کے لیے تیار کر لیتا ہے استاد محترم فرماتے ہیں فلاحدورت الغربی یا تو عام وال امریکی یا تو خاص سطن تعصف بها الامراض امراد السیاسیت ولاجتماعیت و لقت مغربی ثقافت مغربی معاشرت خصوصی طور پر امریکی ثقافت و معاشرت یہ ایک تباہ و برباد بھوڑی ثقافت ہے آخری سانسیں لے رہی ہیں اسے سیاسی معاشرتی اقتصادی اور نفسیاتی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے یہ جو امریکہ کی ثقافت ہے یہ ایک اندھیری اور تاریخ ثقافت ہے کیا کیا ہم بیان کریں لڑکوں کی آپس میں شادیاں لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ناؤد بلّہ مند وہ کام وہ منقرات یہ ثقافت کے پردے میں کر رہے ہیں جو حیوان بھی نہیں کرتے ان کی جو ترقی ہے یہ صرف اسکرین پر ہے یہ بڑی بڑی اسکرینوں پر اور چھوٹی چھوٹی اسکرینوں پر یہ ٹیلی فون اور مختلف میڈیا چینلزوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور ہماری مسلمان قوموں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں یہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے جو گھر ہے یہ سیلاب کے سامنے بند باندھنے سے آجز آ چکے ہیں نہ اخلاق کا پتہ ہے نہ ثقافت کا پتہ ہے نہ تہذیب کا پتہ ہے نہ بچوں کا پتہ ہے, ہے نہ بچیوں کا پتہ ہے ایک ایسی ثقافت ہے جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں انتہائی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں میرے دوستو استاذ محترم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ کیسے ہم پر غالب آ امریکہ کیسے ہم پر غالب آ گیا یہ مغربی ثقافت والے اور یورپی یونین والے کیسے ہم پر غالب آ گئے اس کا جواب یہ ہے ان شری عطل حد نالہ قسع کا تام رغم ہی میرے بھائیو اس میں ان کی طاقت و قوت اور ٹیکنالوجی کا دخل نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری سستی کمزوری کوتاہی اور اللہ تعالی کی شریعت سے دوری کا دخل ہے ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے مسلمان امت اور مسلمان قوم اللہ تعالی کی شریعت سے جتنی جتنی دور ہوئی اتنی اتنی ہماری اس امت کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہوئی یعنی حب دنیا و کراہی الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت حبت دنیا و کراہی کم تمہاری دنیا سے محبت اور جنگ سے نفرت یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں یہ امریکہ آج ہم پر تھانے داری کر رہا ہے اور ایک بڑے ابلیس اور شیطان کی طرح ہم پر مسلط ہے حالانکہ وہ خود غرق ہے خود تباہ و برباد ہے لیکن ہمارے اوپر مسلط ہے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالی کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس لیے یہ کفار ہم پر آج غالب اور مسلط ہیں اور جب بھی انشاءاللہ اللہ ہماری یہ قوم اور ہماری یہ امت یہ مسلمان امت یہ مسلمان قوم اللہ تعالی کی طرف دوبارہ سے رجوع کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گی انشاءاللہ اللہ یہ دوبارہ سے غالب ہوگی اور دوبارہ سے ان کے گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جو ہے یورپ اور امریکہ سنے گا انشاءاللہ اللہ میرے دوستوں استاذ محترم فرما رہے ہیں فل مقام ات المسلحت مفرود ات مسلح جہاد اور مسلح جنگ شرع اور زمینی حقائق دونوں کے اعتبار سے فرض ہے وہی یہ ممکنۃ و مطمون تنجن اللہ اور یہ ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اچھے نتائج بھی برامد ہوں گے بے عدل شریعہ و شواہد الواق و تاریخ شریعت کے دلائل بھی یہی تقاضا کرتے ہیں اور زمینی حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز بھی اسی کی گواہی دیتی ہیں اور تاریخی واقعات بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم قابضین اور غاسبین کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے مسلح جدوجہد کریں گے مسلح جہاد کریں گے تو یہ انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے لیکن ولا کنہا تختہ جو انتشاری کا بحا جما ہیر المسلمین آمتن و انتقدہ صحبۃ ال اسلامیت یقحا علماء ا وقاد قد وطن روت مقامتن تنہب بحا لیکن اس میں ایک بہت بڑی شرط ہے اور بہت بڑی ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عالمی جنگ میں اس عالمی جہاد میں ہمارے ساتھ عام مت المسلمین کو شریک ہونا چاہیے عام مت المسلمین کو ہمیں اس جہاد میں شریک کرنا چاہیے اور اس کی قیادت ایک ایسی اسلامی انقلابی جماعت کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جس کی رہبری علماء کے ہاتھوں میں ہو جس کی رہبری ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو کہ لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہوں اور لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہوں مقامت ان تنہا تو بہا امت ان بکا اور یہ ایک ایسی جنگ ہونی چاہیے ایک ایسا جہاد ہونا چاہیے جس میں امت پنا ہو امت پنا اس کے اندر ہو مکمل امت اس کے اندر سو فیصد شریک ہو ولی ساشورات الفداعین المخلثین یہ دسیوں مخلص فدائیوں کے جنگوں سے اور ان کی قربانیوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا اگرچہ ان کی قربانی بہت عظیم ہے اس طرح کے نادر وقت میں اور اس طرح کے مادی دور میں وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں لیکن جو عالمی جہاد ہے اس کے لیے دسیوں اور سینکڑوں فدائیوں کے ذریعے کام نہیں ہوگا میرے بھائیوں اس کے لیے ہمیں پوری امت کو اس جہاد کے لیے تیار کرنا ہوگا سرخ لکیر لگا کر استاد محترم نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے نہتا جو مقامتن تکون و نہ جا ہمیں ایک ایسے جہاد کی اور ایسی جنگ کی ضرورت ہے جو کہ امتی جنگ ہو جو کہ پوری امت کا مارکہ ہو جو کہ پوری امت کا راستہ اور طریقہ ہو ولی ستریقہ و حیاتی نقبت انفقت جو کہ چند منتخب افراد کہ قربانیوں اور ان کا راستہ نہ ہو بلکہ عمومی طور پر پوری امت کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا پھر جا کر انشاءاللہ اللہ ہم کامیاب ہو سکیں گے میرے بھائیو بطور حاشیا یہ بات میں عارض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے پوری دنیا کے کفار جو ہے ہمارے خلاف اس وقت جمع ہے اسی طرح جب تک ہم بھی تمام تر فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کفار کے خلاف جمع نہیں ہوں گے تو ہماری جنگ عالمی جنگ نہیں ہوگی اور ہمارا جہاد عالمی جہاد نہیں ہوگا اور جب تک ہمارا جہاد عالمی جہاد نہیں ہوگا ہم نتائج اور ثمرات کو سمیٹنے میں ناکام ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے دیکھیے یہ جو یہود ہیں نا بات سمجھ ہے آپ کو یہ جو یہود ہیں نا ان کے نسرانیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ کس درجے میں ہیں آپ کو معلوم ہے اصولی اور بنیادی اختلافات عیسائی حضرت عیسی علیہ السلاۃ کا احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے عیسائی حضرت اما مریم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہودی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت حضرت اما مریم علیہ السلام کو ذانیہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو ولاد الزنا کہتے ہیں نعود باللہ. اللہ اکبر اس کے باوجود یہ کفار یہ یہودی اور نصرانی یہ صلیبی اور سہیونی آپس میں متفق ہیں اور آپس میں ان کا اتفاق ہو سکتا ہے جبکہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات اور فروغی اختلافات کا شکار ہو کر کئی ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں اور ہماری جو ٹکڑیاں ہیں وہ اتنی سخت ٹکڑیاں ہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے میرے دوستوں ہمیں اپنے فروع اختلافات کو بلا کر اللہ کی خاطر امت کے عظیم تر مفادات کے خاطر متفق ہونا چاہیے ایک اور نیک ہو کر اس عالمی جہاد میں شامل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیک بنائے اللہ تعالی ہمیں مسلمان امت کے مفادات کی خاطر جمع ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر اس عالمی جہاد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقی محمد و عالیہ و صحبی اجمائن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك و أتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته